تمہارے لیے دیں کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے کو دیا اور جو ہم نے تمہاری طرف وہی کی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسا اور اسکو دیا کہ دیں ٹھیک رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو مشرکوں پر بہت ہی گرا ہے وہ جس کی طرف تم انہین بلاتے ہو اور اللہ اپنی قرب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے اور اپن طرف را دیتا ہے اسے جو رجول ہے۔